و یا نور مدنی پنسورہ میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے علی سید سادات کے حوالے سے لکھا ہے اللہ وسلم و بارک سیدنا محمد اگر کسی شخص کو نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری ہو تو وہ مغرب اور عشاء کے درمیان اس درود کو کثرت سے پڑے انشاء اللہ حافظہ قوی یعنی مضبوط ہو جائے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و و تبرانی حدیث نمبر 1381 حضرت سیدنا فائدہ بن حکم ودی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک صاحب سیاح افلاق صلی اللہ تعالی و اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب قیامت کے دن کرسی پر قرو فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائے تھے تو علماء سے فرمائے گا بے شک میں نے اپنا علم اور حلم تمہیں اسی لیے دیا تھا تاکہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تبرانی اوسط حدیث نمبر چار ہزار دو سو چونسٹھ رحمۃ اللہ علم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا تو علماء کو ان سے علیحدہ فرما دے گا علماء سیپریٹ ہو جائیں گے فرمائے گا اے علماء کے گروہ میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے اپنا علم عطا نہیں فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا سبحان اللہ بٹ اس ٹائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے جو علماء ہیں روز قیامت ان کی کیسی عزت افزائی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور یہ بھی معلوم ہوا علم دین حاصل کرنا یہ بھی اسباب مغفرت میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور علم دین سیکھنے کے جہاں مواقع میسر ہوتے ہیں وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور ماہر رمضان کے صدقے اشرائے مغفرت کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور بے خساب ہماری مغفرت فرمائے بندائیں بد کار ہوں بے بدلی لو سارے ہوں بندائیں نوار ہو مؤفیرتمائی الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فریم الہی تو بڑا غفار ہے مئو فیرت پریمائی تو بڑا غفار ہے مغفرت فیرتری مائی لائی تو بڑا غفار ہے امین سلحیب صلی اللہ علیہ محمد تو علم دین سیکھنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے فیضان عشرائے مغفرت کا آخری سلسلہ ہے آج اشرائے مغفرت ہم سے رخصت ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت یافتگان میں ہم گناہ گاروں کو شامل فرمائے تو علم دین سیکھنا اس کی جستجو کرنا یہ اسباب مغفرت میں سے ہے علم دین سیکھنے کے اور فضائل سنی اللہ تعالی ہمیں رغبت نصیب فرمائے توفیق عطا فرمائے بخاری شریف میں حدیث نمبر 71 ہے نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا اللہ تعالی ہے اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ ازل کا حکم آ جائے تبرانی اوسط حدیث نمبر 8698 حضور پاک صاحب سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے اور انسان کے فقی ہونے کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہی کافی ہے اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے تاریخ بغداد جلد دو صفہ ایک نبیوں کے سرور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہادا کے خون کو تولا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی یعنی انک شوہدا کے خون پر غالب با جائے گی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تیئس حضرت سعید اب دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معنی نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان محروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودہویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر اور بے شک علماء امبیا علیم السلاطلام کے وارث ہیں بے شک انبیاء علیم السلاط والسلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ وہ نفوس قدسیہ علیم السلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پالیا لیا مسلم احمد حدیث نمبر بارہ ہزار چھ سو حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بن آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بارو بر کی تاریکیوں میں یعنی خشکی اور تری میں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں ترمیزی شریف حدیث نمبر چھبیس سو چورانوے شہنشاہ مدینہ قرار کلو سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ علی میں دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا ایک آبی دوسرا عالم رسول اکرم شہن شاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کی بھلائی کی خواہاں ہیں ترغیب و تریب حدیث نمبر چونتیس پیارے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عابد اٹھائے جائیں گے عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو اور علم دین سیکھنے کی کیا ہی پیاری فضیلت ہے میٹھے میٹھے اس طی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین طوران اوسط حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بائیس مولانا مشکل کشاہ کشا شہن شہنشاہ اولیاء شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منز عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرمایا جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ تبرانی کبیر حدیث نمبر سات ہزار چار سو حضور پاک صحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تع ع ع وسلم نے فرمایا جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے سکھانے کے ارادے سے چلے گا اس سے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا جامع ترمیزی حدیث نمبر چھبیس سو رحمت اللہ سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس لوٹنے تک اللہ تعالی کی راہ میں ہوتا ہے مسند امام احمد حدیث نمبر بیس ہزار چھ سو پچیس حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے بارگاہ میں میں حاضر ہوا فرمایا قبیسہ کیسے آئے عرض کی میری عمر زیادہ ہو گئی ہڈیاں نرم پڑ گئیں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میرے لیے مفید ہو فرمایا قبیسہ علم کی جستجو میں تم جس پتھر یا درخت کے قریب سے بھی گزرے اس نے تمہارے لیے استغفار کیا طبرانی اسد حدیث نمبر نو ہزار چار سو چون رحمۃ اللہ شفیع المز نبین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے علم کی طلب میں موت آ جائے وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہسلط وسلام کے درمیان صرف نبوت کا درجہ ہوگا سبحان اللہ کتنے پیارے پیارے فضائل ہیں علم دین سیکھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے کہ علم دین کے فضائل سے حدیث مالا مال تو اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا میٹھے میٹھے اسلائن بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کہ عبادت سے علم حاصل کرنا افضل ہے عابد سے عالم افضل ہے شہیدوں سے بھی عالم افضل ہے روزی قیامت عبادت گزار شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا مگر عالم کو ٹہرایا جائے گا اور اس کی شفا سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ بعد میں جائے گا اس لیے کہ لوگوں کی شفات کرے گا اور عالم کی فضیلت عابد پر دیکھیں کیسی پیاری فرمائی گئی کہ جیسے چودہویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے اور علماء کو انبیاء کا وارث بتایا گیا اور ان کی فضیلت اور دیکھیے کہ ان کے اس علم دین سیکھنے کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے وہ طلبہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اپنے بازو بچھاتے ہیں سبحان اللہ اور جو خوش نصیب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں جب تک واپس نہ لوٹیں وہ راہ خدا میں اور جس جس چیز کے قریب سے وہ گزریں گے کسی پتھر درخت کے قریب سے وہ تمام چیزیں علم دین سیکھنے والے کے لیے استغفار کرتی ہیں بلکہ مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں عالم کے لیے سوراخوں میں چونٹیاں استغفار کرتی ہیں آسمانوں کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتی ہیں اور سرحان اللہ علم دین کی جستجو میں جوتے موزے کپڑے بندہ مومن پہنتا ہے گھر سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں اور سنو نے ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر دو سو انیس حضرت سیدنا ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حسن نے اخلاق کے پیکر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کسی کو کتاب اللہ کے ایک آئے سکھانے کے لیے جانا تمہارے لیے سو رکتیں ادا کرنے سے بہتر تمہارا کسی کو علم کا ایک بار سکھانے کے لیے جانا خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تمہارے لیے ہزار رکتیں ادا کرنے سے بہتر ہے طبرانی کبیر حدیث نمبر 11158 <تصار> نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اس میں سے کچھ پھول چن لیا کرو صاحب کلام علی مردوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں کون سی ہیں فرمایا علم کی محفلیں تو جہاں بھی اجتماعی ذکر و نات ہوتے ہیں علم دین سیکھنے کے مواقع ہوتے ہیں ان میں شرکت کی ساغت حاصل کیجیے تو علم دین سیکھنے کے فضائل ہیں یہ جتنے بھی فضائل عرض کیے گئے یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال اس سے پیش کیے گئے ہیں اور بھی بہت کچھ اس میں لکھا ہوا میں نے چند عرض کیے کیونکہ سلسلے کا وقت محدود ہے وضاحت کے ساتھ اس میں آپ پڑھ سکیں گے تو یہ تمام فضائل علم دین سیکھنے کے دنیاوی علوم سیکھنے کے فضائل اس میں ارشاد نہیں ہوئے علم دین سیکھنے کے فضائل ارشاد ہوئے اور دنیاوی طور پر بہت سارے علوم ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین سیکھتے ہوں گے مگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا جنازہ جنازہ نہیں پڑھنا آتا کلم یاد نہیں اور علم دین سے نابلد ہوتے ہیں روزے کے ضروری مسائل معلوم نہیں ہوتے نماز کے فرائض تک معلوم نہیں ہوتے وضو صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا تو علم دین سیکھنے کے آپ نے فضائل سیکھے فضائل آپ نے سماعت فرمائے علم دین سیکھنے کی جستجو کیجیے اور علم دین سیکھنے کے ذرائع کیا کیا ہیں آئیے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے آپ چاہیں تو کسی اہل سنت کے جامعہ میں داخل لے لیں جن جن کو اللہ توفیق دے جن سے ممکن ہو جامعت المدینہ حاضر ہے اس کے لیے الحمد للہ و اجل جامعت المدینہ دعوت اسلامی کے تحت قائم پاکستان میں بھی ہیں اور پاکستان کے باہر دیگر ممالک میں بھی ہیں اور ہزارہ طلباء اس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ مطالعہ کی عادت بنائیں پڑھنے کا اسٹڈی کا ذہن بنائے دنیاوی کتب تو بہت پڑھنے والے ہیں اخبار چاٹنے والے بہت سے ہیں مگر دینی کتابیں پڑھنے والے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہیں تو جیسے جنت میں لے جانے والے امول بہت ہی پیاری کتاب ہے اس میں دو ہزار سے زائد مستند احادیث جمع کی گئی ہیں اس کا مطالعہ کیجیے جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اسی طرح فیضان سنت یہ امیر سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجیے اس میں بھی بے شمار فضائل لکھے ہوئے اور بہت سی دینی معلومات ہیں امام غزالی کی کتب کا مطالعہ کیجیے اخیالعلوم کا مطالعہ کیجیے امیر سنت اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں قنز ایمان شریف نہیں پاک پڑھیے اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیے ترجمہ کنز امان پڑھیے اس کی تفسیر خزائن الرفان یا نور العرفان پڑھیے یہ بھی علم دین سارے کا سارا قرآن سے ہی نکلا ہے جتنے بھی انہوں نے قرآن سے ہی ہیں تو قرآن پاک پڑھیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ علم دین سیکھنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے نماز کے احکام وغیرہ سیکھنے کے لیے نماز کے احکام امیل السنت کی کتاب ہے وہ پڑھیے نشیا العلوم کی چار جلدیں وہ پڑھیے کیم سعادت پڑھیے مناج العابدین پڑھیے ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے اس کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ وہ پیارے مدنی پھول آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے این الحکایات بہت ہی بہت بہت بہت بہت پیاری کتاب ہے شکایتیں اور نصیحتیں یہ بھی بہت پیاری کتاب ہے اس کا مطالعہ الحمدللہ للہ امیر السنت کے رسائل اور آپ کی کتابیں بہت آسان انداز سے لکھی گئی ہیں عوامی سطحہ کو مد نظر رکھ کر لکھی گئیں اس لیے آپ امیر السنت کی کتب و رسائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو علم دین حاصل ہو جائے گا اور الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس المدینت العلمیہ بنی جو کہ اکابرین کی کتابوں کو بالخصوص وہ تسہیل کے ساتھ یعنی آسان کر کے اور تخریج کے ساتھ شائع کرتے ہیں اس کا مطالعہ کیجیے مکتبت المدینہ سے جو کتب ملتی ہیں علم دین حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ امیر علیہ سنت اور مبلغین دعوت اسلامی کے جو وی سی ڈی بیانات ہیں وہ دیکھیں سنیں آڈیو کیسڈ ہیں اسلحی بیانات کے وہ دیکھیں اور سنیں اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل دیکھیں گے اس کے ذریعے سے بھی ان شاء اللہ آپ کو علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا داؤالستہ اللہ سنت اور کہیں مدنی مذاکرہ ہے کہیں مدنی مکالمہ ہے ماشاء اللہ روحانی علاج کا سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر ہے فیضان کنز المان ہے فیضان قرآن ہے نا جانے کتنے سلسلے ہیں جس میں علم دین سیکھنا نصیب ہوتا ہے اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت براکات عمرہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول علم دین کا ایک بہترین ذریعہ مدنی چینل دیکھنا بھی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مدنی چینل دیکھتا رہے گا وہ عالم بن جائے گا انشاءاللہ عزوجل اسے اسی طرح فتح رضاویہ شریف کا امیر سنت فرماتے ہیں اب ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا مگر بار بار جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اور جو سمجھ میں نہ آئے تو علماء علیہ سنت سے رجوع کریں ان شاء ہماری رہنمائی فرمائیں گے علماء ہماری تفہیم کریں گے یہ علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں اسی طرح علم دین سیکھنے کا ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے دعوت اسلامی والے الحمد بہت سارے خوش نصیب ہیں جن کی زندگیاں علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے وقف ہیں یہ ایک ذریعہ بہترین ذریعہ علم دین سیکھنے کے لیے ہمارے اکادری نے سفر کیا ہے اسی طرح علم دین سیکھنے کے لیے وقت سے مدینہ ہو جائیں بارہ ماہ کا سفر کریں تو ایسے دن کا تربیتی کورس کریں علم دین سیکھنے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا 41 دن کا کورس کر لیں آپ تیس دن کے قافلے میں سفر کریں بارہ دن کے قافلے میں سفر کریں ہر ماہ ہر تیس دن میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ بالخان جو ہے دعوت اسلامی کے تحت قائم کیے جاتے ہیں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی قرآن پاک فی صبی اللہ پڑھاتے ہیں صرف اکتالیس منٹ کے لیے اور قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سکھایا جاتا ہے سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں درز دینا بھی سکھایا جاتا ہے وہ کہ مناسبت سے وقتاً فو کیسڈ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے الحمد عزوجل ازدوجل اسی طرح اسلامی بہنیں جو ہیں یہ مدرسۃ المدینہ بالغا جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں ان وہاں سے علم دین حاصل کر سکتی ہیں مدنی منوں کے لیے مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے جہاں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ سفی اللہ اور دعوت اسلامی کے تحت الحمد عزوجل پاکستان بھر میں صرف پاکستان کا عرض کر رہا ہوں پاکستان کے باہر بھی ہیں کم و بیش بہتر ہزار طلبہ و طالبات ہیں جو قرآن پاک کی فی سبیل اللہ یعنی مفت میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو علم دین سیکھنے کے ذرائع جو میرے ذہن میں آئے میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیا اور اشرائے مغفرت رخصت ہو رہا ہے اب اگلا عشرہ آئے گا یہ ہے عشرہ جہنم سے آزادی کا سبحان اللہ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہوں گے اور آخری اشرے کی اہم ترین جو عبادت ہے یہ بھی ہے اعتکاف شب قبر بھی ہے کہ اس آخری اشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا کہا گیا تو اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کر لیں تو احتکاف کی سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ از علم دین بھی بہت حاصل ہو جائے گا اور جو اسلامی بھائی ماشاءاللہ اللہ کرتے ہیں اس کی پھر بہاریں بھی بتاتے ہیں کہ میں نے اس احتکاف کی برکت سے کیا کوئی سیکھا چنانچہ فیضان سنت میں یہ جلد ہے تفریح شدہ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بارہ قاتم نے نقی کیا راول پنڈی کے ایک اسلامی بھائی پاکستان کا کیپٹل ہے اسلام آباد اس کا جڑواں شہر ہے راولپنڈی ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دسویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا میٹرک کا محلے کی بلال مسجد میں رمضان مبارک سن دو ہزار ہجری سن کے مطابق چودہ سو اکیس آخرے کا احتکاب کیا چودہ پندرہ افراد موتقب تھے غالباً اٹھائیس رمضان مبارک کو ظہر کی نماز کے بعد بچپن کا ایک کلاس فیلو جو بیچارہ شرافت کی وجہ سے ہماری شرارت کا نشانہ بنا کرتے تھے وہ تشریف لائے سر پر امامہ سجا ہوا تھا سلام دعا کے بعد انہوں نے ہم پر انفادی کوشش شروع کی اور پوچھا کہ آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نمازی عید کا طریقہ سنا دے یہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ ہم سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اس پر انہیں کا اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیجئے افسوس نماز جنازہ کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا پھر انہوں نے ہمیں نماز کی مشق کروائی نماز کا پریکٹیکل کروایا بہت ساری غلطیاں نماز کے سامنے آئیں اس کے بعد نہایت ہی احسن انداز میں اس اسلامی بھائی نے ہمیں نماز عید سکھائی نماز جنازہ سکھائی دل بہت خوش ہوا سچ پوچھئے ہمارے لیے حاصل اعتقاف یہی تھا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکام سیکھنے کو مل گئے یہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے جب وہ میٹرک میں پڑھتا تھا جب یہ بہار اس نے لکھی عید کی نماز میں مجھے مسجد کی چھت پر جگہ ملی جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی میرے علاوہ تقریباً سبھی نمازی روکو میں چلے گئے حالانکہ رکو کا موقع نہیں تھا اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھانے تھے اور لٹکانے تھے خیر میں بھی عوام کی طرح روکو میں چلا جاتا یہ کہتے قربان جامع مبلک دعوت اسلامی پر انہوں نے احتکاف میں نماز عید کا طریقہ سکھا دیا اس موقع پر میرا دل چوٹ کھا گیا دعوت اسلامی کی اہمیت مجھ پر خوب واضح ہو گئی میں نے ان مبلک سے عید کی ملاقات پر عرض کی مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجئے انہوں نے نہایت ہی محبت کے ساتھ میری حوصلہ افزائی فرمائی ان کی انفرادی کوشش سے آہستہ آہستہ الحمد عزوجل میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا یہ بیان دیتے وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کا علاقہ ذمہ دار ہوں ہاں جنازا اس کو سیکھے مزید, مزید, مزید آئے مسجد چلیں جیے قلب میں انقلاب آئے گا آ جنا آپ ہمت کریں کی جیے ایتکا